ایک گزارش سورہ فاتحہ کی فضیلت اور الہی تقسیم کے بارے میں مسلم شریف کی جو روایت اوپر بیان کی گئی ہے اسے اچھی طرح بار بار پڑھیں بلکہ اچھا ہوگا کہ اسے یاد کر لیں اس طرح یہ مبارک جملے دل میں گونجتے رہیں گے حامدنی عبدی اسنا علی عبدی وغیرہ اور ہم جب بھی نماز یا نماز سے باہر صورت فاتحہ پڑھیں تو اس مبارک حدیث قدسی کو یاد رکھیں انشاء اللہ ہم پر فاتحہ کھلتی چلی جائے گی اور سورہ فاتحہ ہر خیر کی فاتحہ ہے یعنی ہر خیر کا دروازہ کھولنے والی